بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر نائنٹین کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے لیٹس ہیو اے ری کیپ آف لیکچر نمبر ایٹین بفور وی ایکچولی ٹیک اپ دا ریکپ ایز آور پریکٹسز آئی واز وانڈرنگ کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ اس ریکیپ کا پچھلے لیکچر کا ہر لیکچر میں فائدہ کیا ہے it has become a maybe a sort of mechanical exercise ke hum ek routine pe kar rahe hain aur humne isko karke aage badhna hai to is hawale se mera khayal hai ke jab hum recap kare to zarurat is cheez ki hai ke us recap mein hum we should ask asking some questions as well although during the whole lecture and afterwards the questioning process should be there jo kaha jata hai ke jo learning hai wo isse آن گوئنگ اور اس میں جو کویشچننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اہم ہے جب تک آپ انکوائری پروسیس کو انیشیٹ نہیں کریں گے تو وہ جو لرننگ ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی اور اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں آئے گی اور اس کے اندر وہ جو اس کا مقصد ہے وہ نہیں ہوگا تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جب ہم ریکیپ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ لیٹس آسک فیو کوشچنس ان دا کانٹیکسٹ آف واٹ وی وی آر ٹرائنگ ٹو جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں آپ کے میں ہم نے بات کی تھی گروتھ ایجنڈا پہ جو ایک فائنینشیل سروسز کا یا ایک کنزیومر بینکنگ کا تھا اس میں ہم نے آپ کے ساتھ فائنڈنگز شیئر کی تھیں جو ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم نے ایک سروے کیا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ڈیموگرافک شفٹس ہیں ان کنٹری اسپیشلی لائک پاکستان اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے فائنینشیل سروسز پہ اور ہم نے اس جو ڈیمو گرافک شفٹس کی بات کی تو اس میں جو ویسٹ میں اس وقت جو چیز بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ ریٹائرمنٹ آف دا بیبی بومرز ہیں کہ جو وہ لوگ اب اس ایج پہ آ ہیں جنہوں نے آپ یہ کہیں کہ لیٹ فورٹیز یا ارلی ففٹیز میں اپنا کیریئر شروع کیے تھے اب وہ آکے کے اراؤنڈ ٹو ٹین ان کے کیریئرز جو ہیں وہ سکسٹی پلس کے اس میں جا رہے ہیں تو وہ جو اب ریٹائرمنٹ کے اس میں آ رہے ہیں تو اس سے ایک بہت میجر شفٹ آ رہا ہے ان کی اکانومیز میں اور خاص طور پہ ان کنٹری لائک تو اس ڈیموگرافک شفٹ کی جب بات ہوئی تو اس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ وہاں پر جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹو دی ٹیون آف 10 ٹریلین ڈالرس کا جو ایک فائنینشیل فلو ہے وہ اس کے اندر جنریٹ ہوگا تو دس سے کوائٹ اے سم آپ پھر فگرس کی انامٹی پہ نہ جائیں دا پوائنٹ از دس پرٹیکولر آسپیکٹ ریلیٹنگ ٹو دا فائنینشیل انڈسٹری از گوئنگ ٹو ہیو لاٹ آف ان اے کنٹری لائک امیرکا اینڈ ادر ڈیولپنگ ڈیولپڈ کنٹریز آف یورپ اینڈ جپین تو اس کا کیا پاکستان میں بھی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے جو میں نے کوشچن کی بات کی کیا یہ فیکٹر پاکستان میں بھی اتنا ہی اہم ہے جیسا کہ ہم آگے آپ کے ساتھ چل کے شیئر کریں گے ایون انڈیا میں بات کی جا رہی ہے کہ بائی ٹو تھاؤزنڈ وہاں ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین پیپل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اس میں آ رہے ہوں گے تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کی پاکستان میں بھی کچھ امپلیکیشنز ہیں ظاہر ہے ہماری پاپولیشن بھی اسی ڈائنامکس سے گزر رہی ہے ہمارے آپ دیکھیں جو اربنائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں گاؤں سے اور بہت گیپ ہے گاؤں کے اس میں اور شہر کے اس میں رہن سہن میں اور دوسری اس میں اور جو ہماری پوری گورنمنٹ کا ہماری ایک ایز اے ای چیلنج ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹس کا جو فرق ہے وہ واضح نظر آتا ہے اور یہ پٹیکل آسپیکٹ بھی ہم آگے چل کر بہت تھوڑا اس میں وقت صرف کریں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کو بھی ہم کور کریں گے تو جہاں یہ اب سوال ہوا ہم نے کیپ کے حوالے سے ڈیموگرافک شفٹس کی بات کی تو وی شوڈ آسک اور سیلف دا کیا پاکستان میں اس شفٹس کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں اور کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وہ جو لیڈنگ پلیئرز ہیں اس انڈسٹری میں کیا وہ اس فیکٹر کو بھی نظر مد نظر رکھ رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی ڈیموگرافک شفٹس نے جو ہم سیگمنٹیشن کی جب بات کرتے ہیں اور سیگمنٹیشن کے حوالے سے کلائنٹ پوٹینشیل کی کنزیومر پوٹینشیل کی ہم نے بات کی وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر اس میں اس چیز کو ہم مدنظر نظر نہیں رکھیں گے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے اس کے حساب سے ہم رسپانڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ یہی بات ہے کہ کمپٹیشن میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور جو سوسائٹی کی ضروریات ہیں اور ضروریات کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل نیڈز ہیں ہم اس کو کیٹر نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک ڈیموگرافک شفٹس کی بات ہوئی پچھلے لیکچر کے بعد اسی لیکچر میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو نان لائف انشورنس کی بات کی تھی کہ اب یہ جو ایک آسپیکٹ ہے ویسٹ میں بہت اور ایون چائنا میں ایمرجنگ کنٹریز میں بھی آ رہا ہے کہ نان لائف انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے جس میں جب لائف سٹائلز چینج ہو رہے ہیں جب اس میں نئے اسٹس ایکوائر ہو رہے ہیں اور اس کے حساب سے جو فائنشیل uh, فلوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انشورنس کمپنیز نئے نئے پروڈکٹس لا رہی ہیں اور سروسز آفر کر رہی ہیں اور کنزیومرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں نان لائف انشورنس کو کیا پاکستان میں بھی ایسا کوئی ٹرینڈ ہے اگر ایسا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی کنزیومر بینکنگ کے اوپر بھی آئے گا تو ہم نے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ جب ہم اس آسپیکٹ کو مد لائیں گے تو نان لائف انشورنس کے اس کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پھر ہم نے چھ امپیریٹیوس کی بات کی چھ امپیریٹوس میں یہی تھا کہ جو پلاننگ ہونی چاہیے گروتھ اسٹریٹجی میں انالسز ہونی چاہیے اور اس کو بلائنڈلی نہیں فالو کرنا چاہیے اور اس کو ایک اسپیڈ کے ساتھ ایکسیکیوٹ کرنا چاہیے کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کو انالیسز کر رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور دین یو گو ٹو دا مارکیٹ اس چیز کا بھی سروے کے اندر سامنے آیا کہ وہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں پھر ہم نے اس میں بات کی تھی کنزیومر کسٹمر کے ساتھ کلوز ٹو دا کسٹمر ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی ہم نے امپلائی انگیجمنٹ کی بات کی تھی تو کیا یہ سارے امپیرٹیوز جو ہیں اب سوال ہی اٹھتا ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا ہاؤ دا انکوائری پروسیس شوڈ موو فارورڈ ان دیز ایریاز پہلی تو یہ ہے کیا ان امپیریٹیوز میں آپس میں کوئی لنکیج ہے یا وہ سپریٹلی اگر آپ دیکھیں اس کو غور کریں اینالائز کریں تو میرے خیال سے لنکیجز اسٹیبلش ہوتے ہیں کیا آپ یہ سارے امپیرٹیوس امپلیمنٹ ان آئسولیشن نہیں کریں گے دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف لنکیجز انٹر ڈپینڈنسیز اینڈ فار دیٹ میٹر پھر جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا جو افیکٹونیس سامنے آئے گی ہم نے جب کلوزر ٹو دا کسٹمر کی بات کی تھی تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو مختلف دوسری انڈسٹریز ہیں ادر دین فائنانس لائک میوزک اور فیشن ان کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ ان تبدیلیوں کو کس حد تک کس سپیڈ کے ساتھ انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمرس کی ڈیمانڈس اور چینجنگ نیڈز کو رسپونڈ کرنے کے لیے تو اب سوال یہاں وہی ہوتا ہے کہ کیا ہم جب کنزیومر بینکنگ کی اسٹڈی کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا غور کریں ان انڈسٹری کے ان انڈسٹری کے ڈائنامکس کیا ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کی بات کی تھی کہ اس کا جو امپیکٹ کتنا زیادہ ہے اس کو اگین ہم نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا بلکہ ہم نے سوال کرنا ہے ہم نے انکوائری پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کس حد تک فل ہے جسٹ ناٹ فار دی سیک آف ٹیکنالوجی بلکہ یہ ایک انیبلر ہے وہ کس طرح ہمیں ہیلپ کرے گا اس گروتھ ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر یاد ہو ہم نے جو آپ کو کہا کہ جو امپلائیز انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم کس طرح نرچر کریں گے اس ٹیلنٹ کو ہم کس طرح گروم کریں گے اور اسٹاف کے حوالے سے یہ اہم ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی اہمیت اختیار کر جائے لیکن جو ہیومن آسپیکٹ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تو یہاں وہی سوال ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو انکوائر اچھا یہاں جو ایک چیز اہم ہے کے حوالے سے Questioning should not in the sense of just questioning. It should be with the purpose of having a learning or a group situation में तो और भी ज़्यादा एमियत होती है कि आप questioning का जो आपका aspect है वो threatening नहीं होना चाहिए जिसको कहते हैं ना कि आप किसी को question कर रहा हैं उसमें एक element है कि intimidating है कि यह आप उसके, उसके, उसके sort of doubt कर रहा हैं उस पे بلکہ گروپ سیچویشن میں جو ڈائلوگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ناٹ اونلی ایڈوکیٹ یور ویو پوائنٹ بلکہ یو ہیو ٹو انکوائر ایز ویل اور ڈائلگ از اے ٹو وے پروسیس اٹس این آئیٹیریٹو پروسیس اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے کولوبوریشن ایز اے کمبائنڈ ایفرٹس آپ جو ہے اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں آپ بیلنس کرتے ہیں ایڈوکیسی اور انکوائری کو اور اس میں جو ایک پھر پرابلم جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو سولوشن امرج ہوتا ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم تھرو دی پروسیس آف ڈائلگ وہ مور افیکٹو ہوتا ہے بجائے اس کے یہ کہ مونولگ اس پہ کیا جائے تو جو ہم تھرو آؤٹ یہ جو سچویشن ہے کیونکہ ہم جب لونگ سسٹمس کی بات کر رہے ہیں اس میں گروپ ڈائنمکس ہیں اس میں ٹیمس کا کانسیپٹ ہے تو اس میں یہ ڈائلگ کا امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو کوشچننگ کا کانسیپٹ ہے اٹ شڈ بی ایڈ دا اسپرٹ آف کوشچننگ شڈ بی ٹو لرن کلیکٹولی ٹو لرن انڈیویجولی and be more sort of responsive to the ever changing needs of a living system jo hum agar organizations ki baat kar rahe hain yahan markets ki baat kar rahe hain aur khas taur pe consumer banking ke hawale se jo we should develop the habits of asking the questions ya zaruri hai dobara emphasize karna questions not for the sake of questions balki in order to learn more تو یہ جو ہم نے ریکیپ لیا اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کچھ کوشچنس کیے تو دس از شوڈ بی آور انڈیور ان فیوچر لیکچر ایز ویل اور دس از ول بی مائی ریکویسٹ ٹو یو ویل کہ جب آپ اس پروسیس میں آگے بڑھتے ہیں تو دیر شوڈ بی کوشچنز ان یور مائنڈ اور جو میں نے یہ کچھ کوشچنز آپ کے ساتھ شیئر کیے آبویسلی دیز آر ناٹ دا اونلی کوشچنس دیر مے بی نمبر آف کوشچن وچ مسٹ بی کمنگ ان یور مائنڈ تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور جب اس لرننگ پروسیس میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایلیمنٹ آف کویشچننگ کو ذہن میں رکھیں تو کہ اس میں جو اہم چیز ہے کہ جو لرننگ پروسیس ہے پھر وہ بڑا ایک طرح سے ڈائنامک ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک روٹ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ میکینیکل وے میں آپ سارٹ sort آف of ایک بتائے ہوئے اس پہ چل رہے ہیں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کوشچننگ کے ایریا کو اپنے اس کے اندر انکلکیٹ کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ جب ہم لرننگ پروسیس میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو کویشچنز ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے یہ کویشچن کریں اپنے ساتھیوں سے کریں اور جو دوسرے ریسورسز ہیں جہاں اس چیز کی پاسبلٹیز ہے کہ آپ کو یاد رکھیے یہاں پر کویشچن کر کے آنسر سیکھ کرنا نہیں ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں آنسر مل گیا تو ایٹ ٹائمس دی دیکھا گیا کہ آنسر leads to a sort of slowness اور stoppage of the learning وائنٹ point is not to آنسر بٹ کے questions کر کے مزید کوشچن کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے تو فائنائٹ آنسرس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا فائناٹ آنسر جو ہے الٹیمیٹلی بلاک کرتے ہیں لرننگ پروسیس کو تو اب ہم نے جو آپ کے ساتھ یہ brief, brief کے دلون, ایک بریف ریپ کیپ کے دوران ایک کوشچنگ کو بھی ڈسکس کیا اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ مل کے کہ اس پروسیس آف کوشچننگ آف انکوائری شوڈ بی آن ا آن گوئنگ بیسس اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس ان آور لرننگ اینڈ اس میں بیک اینڈ فورتھ کا کانسیپٹ ہے اور اس میں یہ کہ ہم نے جو پیچھے چیزیں پڑھی ہیں اس کو ہم موجودہ اس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں اور جب آئندہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم اس کو پرسپیکٹو کو کس طرح لیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے باہرہ اس چیز کو امفسائز کیا ہے کہ آور اینڈیور should بی ٹو ہیو ویریس پرسپیکٹوس اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس کا جب ہم بات کر رہے ہیں جب لرن کر رہے ہیں تو ہم صرف ایز اے بینکر بات نہیں کر رہے ہم ایز اے لرنر بات کر رہے ہیں اور اس اے لرنر بات کر رہے ہیں تو ہم نے بینکنگ کے پرسپیکٹیو کو بھی لینا ہے ہم نے کنزیومرس کے پرسپیکٹیو کو بھی لینا ہے ہم نے ریگولیٹرس کے پرسپیکٹیو کو بھی لینا ہے ہم نے سوسائٹی کے جو دوسرے ایریاز ہیں اس کے پرسپیکٹیو کو بھی لینا ہے تو اس کو جب ہم مد نظر رکھیں گے پرسپیکٹیوز کو تو آپ دیکھیں گے کہ جو کنزیومر بینکنگ کا یہ سبجیکٹ ہے یہ جو لرننگ ہے ہوپ فلی اس کے اندر وہ مقصدیت آ جائے گی اس کے اندر وہ ایک افیکٹونیس آ جائے گی جو کہ ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کورس کی اب اس بریف ریکیپ اور بریف ریکیپ کے حوالے سے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کیپچرنگ کنزیومر فائنانس اپورچونیٹیز ان ایمرجنگ مارکیٹس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایمرجنگ مارکیٹ کا کانسیپٹس آج کل کافی وہ ہے اور ایک چیز جو بہت ریگولرلی اور بہت کنسسٹنٹلی مینشن کی جا رہی ہے وہ برک کنٹریز کے متعلق ہے برک کنٹریز جو ہیں بی آر آئی سی برازیل رشیا انڈیا اینڈ چائنا دیز فور کنٹریز آر کال برک کنٹریز اینڈ دیز آر دا ایمرجنگ مارکیٹس ایمرجنگ جائنٹس اور بلکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو جی کی جو کانفرنس ہوئی ہے اب اس میں جی سیون کے بعد انہوں نے ان ایمرجنگ مارکیٹس کو جس میں ان چار کے علاوہ ساؤت افریقہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا بھی شامل ہو گئے ہیں اب یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو گروپ تھا جو کلب تھا جی سیون کا اٹ ہیز ناؤ ایکسپینڈیڈ ٹو جی تو اس کی اہمیت جو جی سیون میں تو سارے ڈیولپڈ کنٹریز تھیں جو امرجنگ سے ڈفرنٹ ہیں تو ایک تو کانسیپٹ ہمارے آپ کے ذہن میں ایمرجنگ مارکیٹس کا ہونا چاہیے کہ اب ایمرجنگ مارکیٹس ہیں کیا جب ہم نے دیکھا ان کنٹریز کی بات کی اور یہاں پر جب ایشیا میں ہم دوسری ایمرجنگ مارکیٹس میں آتے ہیں تو آبویسلی وی کنسیڈر آلسو ناٹ وی بلکہ دنیا کنسیڈر کرتی ہے پاکستان کو آلسو ایز اے ایمرجنگ پھر جو آپ اس فار کی طرف چلے جائیں اس میں انڈونیشیا ہے اس میں ملیشیا ہے اس کے اندر تھائی لینڈ ہے دیز آر دا ایمرجنگ مارکیٹس ایز ویل دیکھنا یہ ہے کہ ان امرجنگ مارکیٹس میں انکلوڈنگ انڈیا پاکستان ایز ویل اینڈ ایون بنگلہ دیش فار دیٹ میٹر کہ کیا اپارچونیٹیز ہیں کنزیومر بینکنگ کی کیونکہ جب ہم نے گروتھ ایجنڈا کی بات کی تھی فائنینشیل سروسز کی اور اس میں تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وی آر آپریٹنگ ان اے ویری ڈائنامک سوسائٹی ان اے ویری ڈائنامک انوائرمنٹ اور ہم نے جو ایک میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جو اوور آل سوسائٹی کے جو اوور اکانومی کے ان کو بھی مدنظر نظر رکھنا ہے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ کی اپرچونٹیز کی ایمرجنگ مارکیٹس میں تو اس میں پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اپورچونٹیز کا لیول کیا ہے اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے اس اپرچونٹیز کو انکیش کرنے کی پاسبلٹیز کیا ہیں تو یہ سوالات جیسے بھیا میں نے آپ سے کہا آپ کے زونوں میں آنے چاہیے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹس میں ایپیٹائٹ بہت ہے اور بلکہ جو ریسرچ سروس اور جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ان مارکیٹس کی انہوں نے اوور اے پیریڈ اس چیز کو دیکھا ہے کہ یہ گروتھ جو تھی 15 ٹو ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو تھی ان مارکیٹس کے اندر اور اپٹائٹ جو تھا وہاں کے کنزیومرس کا وہاں کے جو میڈل انکم گروپ یا لوور انکم گروپ کا ٹو ہیو دا فائنینشیل سروسز کنزیومر لونس کریڈٹ کارڈس اور دوسرے جو پروڈکٹس ہیں وہ اپٹائٹ بہت اسٹرانگ ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سارے چیلنجز بھی ہیں ہم نے باہر اس چیز کا ذکر کیا چیلنجز کیا ہیں کہ کنزیومر مارکیٹ میں جو بینکنگ ہے اس کے اندر ٹرانزیکشنس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت اسمال ہوتی ہے اس سے والیوم بیس بزنس پھر بہت سے لوگوں کا بینکنگ اکاؤنٹ یا بینکنگ ایکسس نہیں ہوتا تو ایٹ ٹائمس جو پارٹیسپنٹس ہیں مارکیٹ کے اور یہ اس کی اپلیکیشن پاکستان میں بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اٹریکشن یا انسینٹو فیل نہیں کرتے پرٹیکولر سیگمنٹ میں انٹر ہونے کا لیکن جب ریسرچ اور اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ جو اس کے جو یہ چیلنجز ہیں یا اس کی جو کاسٹ ہے اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کے جو بینفٹ سامنے آتے ہیں دے فار آؤٹ وے دا کاسٹ اینڈ دوز تھف کنسٹینٹس جو کہ اس میں اپرنٹلی نظر آتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے ڈیو ٹو دا گروتھ لیول یہ جو اس کے اندر کانسٹیوئنٹس ہیں وہ ایک طرح سے ان ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ظاہر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ساتھ ساتھ جب اس کے جو اسٹیٹ سامنے آئے ہیں جو لیٹن امیریکا کی جو امرجنگ مارکیٹس ہیں لائک میکسیکو برازیل اور جب ہم اس طرف آتے ہیں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو آپریٹنگ کاسٹ ہے ان کی ایز کمپیئر ٹو ادر سیگمنٹس وہ بہت لو ہے اور جہاں جو امپورٹنٹ بیرومیٹر جو کلایا جاتا ہے کسی بھی بینکنگ سیگمنٹ میں جس کو ہم نیٹ انٹرسٹ انکم کہتے ہیں they are definitely on the very high side as compared to other segments of the banking which is up investment killing up commercial killing your corporate killing both high figures or in figures ko dekhtay way there is definitely an incentives for banks to have a proper planning and enter into that market or us liye zahir hai yeh overnight جاب نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور بینڈ ویگن ہے جس کے اندر آپ ایک طرح سے کود پڑے اور آپ نے کہا کہ بھائی اس میں فائدہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے اور بہت اپنے اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے سٹاف کو اسی حوالے سے چینج کرنا ہے پروڈکٹس آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو اپرچونٹیز کی جب ہم نے بات کی تو سٹڈیز نے پروف کیا کہ اپرچونٹیز ہیں اب آپ نے ان کو انکیش کیسے کرنا ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں اس کو ظاہر آپ نے نظر رکھنا ہے پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان اپرچونیٹیز کے حوالے سے جو اس کا کمپیریزن اگر ایمرجنگ مارکیٹس کا دیکھیں تو جو گروتھ کا جو پیٹرن ہے وہ آلموسٹ سیم ہے مے بی ایپسلوٹ نمبرز ویری کریں گے جیسے اگر کہا گیا ہے کہ وہاں پر نیٹ انٹرسٹ انکم جو ایز کمپیئر ٹو اوور آل وہ ففٹی ہے تو یہاں کی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور اس کے اندر تھائی لینڈ ملیشیا اور انڈونیشیا ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹوینٹی فائیو ٹو ہے پھر اسی طرح جو گروتھ کا جو level آپ کہہ رہے تھے ہم لوگ کہ وہ وہاں پر تھا وہ یہاں پر وہ نہیں ہے لیکن اکارڈنگلی اور یہاں آپریٹنگ کاسٹ بھی اسی حساب سے کم ہے یہاں پر لیبر کا جو ایک ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو کہ ایک کاسٹ اسٹرکچر کا مین انگریڈینٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پر لیٹن امیرکا یا دوسری ایمرجنگ مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں کی کنٹریز کو جو جس میں پاکستان میں شامل ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے تو دیکھو ہم کاسٹ فیکٹر کو دیکھیں تو ایٹ دی وہ پیٹرن جو سامنے آتا ہے ایمرجنگ مارکیٹس میں اس چیز کا کہ جو نیٹ انٹرسٹ انکم ہے وہ بہت ہیلدی ہے اور وہ سسٹین کر سکتی ہے اس چیز کو کہ آپ اس سیکٹر کے اندر اگر ایز اے ایکٹو پلیئر انٹر ہونا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اندر ایک اپنا نیش ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کمپٹیشن کے حوالے سے ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو پاسبلٹیز آر دیئر اپرچونیٹیز آر اور یہ جرلائزڈ نہیں ہے جیسے کہ ان فگرس نے پروف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹ بینک نے جو کنزیومر پاکستان کی انڈسٹری کے حوالے سے کچھ فگرس آپ سے شیئر کیے تھے اسٹیٹ بینک کے اس میں جو ایک اہم فیکٹر تھا کہ جو ڈیفالٹ ریٹ ہے اس کا وہ بہت ناٹ مور دین 5% جو کہ ایز کمپیئر ٹو ادر سیگمنٹس آف دا بینکنگ آل اوور دا ورلڈ از اے ویری آئی مین ایکسیپٹیبل فگر اٹ از ناٹ بیانڈ فائیو تو یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ جو فگرز ہیں یہ جو فیکٹس ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ بہت پازیٹو ہیں اور کنزیومر بینکنگ کی اپارچونیٹیز ہیں اور جو بینک اس کے اندر وینچر کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پلینگ فیلڈ ہے اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے اس کے اندر ضرورت پھر اس چیز کی آتی ہے کہ یو ہیو to اپروچ دس تھنگ ان اے ویری سسٹمیٹک مینر اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھا دیکھی کہ فلاں کر رہا ہے اور اس کو ایڈوانٹیج ہے اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے اپنی لوکل کنڈیشنس کو مد نظر رکھنا ہے نے لوکل کنڈیشنز کو اوورلوک نہیں کرنا یہ ہمارے نیبرنگ کنٹری اور ایون کنٹریز لائک جو ابھی مینشن کیے گئے ہیں آپ کو فارسٹ کی وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لیڈنگ انٹرنیشنل بینکس ہیں انہوں نے جہاں ان کے پاس ڈیولپڈ اپنی جو ہوم آپ کہہ لیں کنٹریز کی ایڈوانٹیجز تھیں ان کے ڈیولپ پروڈکٹس تھے ڈیولپ سسٹمز تھے ان کا ڈیولپڈ سٹرکچر تھا ان کی ڈیولپ پلاننگ تھی انہوں نے ان مارکیٹس کے حساب سے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تو دیکھا گیا ہے کہ جو لیڈنگ بینکس تھے انہوں نے لوور اینڈ آف دا مارکیٹ اگر یہ کہہ دیں کہ اگر پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی یہ ٹرینڈ نہیں آیا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میجر بینکس ہیں اور میجر فورن بینکس ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس لور اینڈ آف دا مارکیٹ کو ایک طرح سے ٹیپ کرنے کے لئے اور ان کا جو کنسنٹریشن ہے وہ میجر سٹیز لائک like کراچی اسلام آباد لاہور اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایئر سٹیز ہیں سیالکوٹ پشاور ملتان اس طرف وہ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر پوٹینشیل ہے آپ کو ظاہر ہے اس کو ٹیپ کرنے کے لیے اکارڈنگلی کچھ ایفرٹس کرنے پڑیں گے ایون جو ہمارے جو میجر بینکس ہیں انہوں نے بھی اس حد تک اس سیکٹر کو اس سیگمنٹ کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کو ریسپانس نہیں دی جو دینی چاہیے تھی آل دو اگر آپ کو یاد ہو وہی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ارلی نائنٹیز میں پاکستان میں ایک فورن بینک نے انیشیٹو لیا تھا ایک کنزیومر پروڈکٹ کے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو کہ سبسیکوینٹلی لیٹ نائنٹیز اور اس کے بعد ارلی ٹو اور ٹل ناؤ اس میں جو یہ چیز سامنے آئی کہ جو پروڈکٹس ڈیولپ ہوئے وہ انہی لائنس پہ ہوئے کہ جی کنزیومر بینکنگ کا جو اس وقت پاکستان میں فرینکلی کانسیپٹ ہے اگر آپ جائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ کا مطلب ہے آٹو لونز، پرسنل لونز، کریڈٹ کارڈز یا پھر یہ کہ مارگیجز حالانکہ اگر ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کنزیومر اور ریٹیل بینکنگ از بیانڈ دیٹ بلکہ اس میں جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم کنزیومر بینکنگ اور ریٹیل بینکنگ کے ڈیفینیشن کو مد نظر رکھیں تو ہم اپنے آپ کو پھر آپ کہہ لیں کہ باؤنڈری کے اندر بند کر لیں گے ہمیشہ یہ چیز دیکھی گئی ہے اور ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ڈیفینیشن کے وقت یا بات آپ سے کہی تھی کہ ہمیں ڈیفنیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو باؤنڈریز کے اندر بند نہیں کر لینا چاہیے لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے اگر آپ دیکھیں گلوبلی اور یہ فنامنا آہستہ آہستہ ادھر بھی آج نہیں تو کل پاکستان میں بھی اس کی پرولنس ہوگی کہ کنزیومر ریٹیل بینکنگ ایس ایم ای بینکنگ ایون مائکرو فائنانس اس کے اندر اوور لیپنگ ہے اور یہ وہ ایریاز ہیں بینکنگ کے کنزیومر بینکنگ اور ریٹیل بینکنگ ایس ایم بینکنگ اینڈ مائکرو فائنانس یہ اس سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کو کور کرتے ہیں جو کہ میجورٹی ہے ہمارے یہاں آگے چل کے ہم تفصیل سے اس آسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے کہ ساری دنیا میں اس وقت اس کو جو نیکسٹ فور بلین کنزیومرز کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر ون بلین کنزیومرز ہیں جو کہ بینکنگ کے اس میں آتے ہیں تو یہ بہت ایک ہیوج فیلڈ ہے اور یہاں پر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم کنزیومنگ کنزیومر بینکنگ کی سٹڈی کر رہے ہیں تو کیا ہم اس سیگمنٹ کو یہ سوچ کے نظر, نظر انداز کر دیں کہ یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے یہاں بات کورس کا حصہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اگر ایک اوور امپیکٹ لینا ہے ہم نے اگر ایک میکرو ویو لینا ہے تو اس کے اندر ان سیکٹرز کا جاننا بہت ضروری ہے اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے اپنے اگلے لیکچرز میں کہ ان ایریاز کو ہم آپ کے ساتھ کور کریں اور اس کی کچھ ڈیٹیلز اس کی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں کہ اس لیے کہ اس کے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری جو آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹڈی ہے اور یہ ہمارا لرننگ پروسیس ہے یہ انکمپلیٹ رہے گا ہم نے ہم آئسولیشن میں یہاں آپریٹ نہیں کر رہے ہمیں سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہم نے اسی حساب سے اپنے آپ کو اپنے ایکشنز کو اپنے اس کو افیکٹو بنانا ہے تو ہم اب با بات یہاں یہی کر رہے تھے جو بات ہم تھوڑی سی تفصیل میں چلے گئے کہ اب ان اپرچونٹیز کے بعد کیا ہونا چاہیے بینکس کو کیا کرنا چاہیے جو ایمرجنگ مارکیٹ میں جس میں پاکستان میں شامل ہے تو دیکھیں اس میں ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ بینکس کو اپنی یہاں جیسے کہا گیا کہ لوکل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپریٹنگ کو اپنی جو ان کی مارکیٹنگ کمپینز ہیں اپنی پروڈکٹس ڈیولپمنٹ ہے اس میں اس کو ان کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی آپ سسٹم وہی سیٹ اپ جو اگر ہم پاکستان میں پریولنٹ ہے برانچ بینکنگ کا جس میں آپ کیٹر کر رہے ہیں آپ کمرشل بینکنگ کے کسٹمرز کو بھی آپ کارپوریٹ بینکنگ کے کسٹمرز کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس کو بھی اور یہاں اب تو پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا بھی کانسیپٹ آ گیا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ سیٹ اپ کنزیومر بینکنگ کا ہونا چاہیے جو کہ اس سیگمنٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو فلی ایکسپلائڈ کر سکے ریسورسز جو ہیں آپٹومائز ہو سکیں آپٹیمائز طریقے پر ڈپلوائے ہو سکیں اور ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اب آپ کے ذہن میں بزنس ماڈل کا کانسپٹ آنا چاہیے اس میں آپ کے ہیومن ریسورسز بھی شامل ہیں اس میں آپ کے فزیکل ریسورسز بھی شامل ہیں اس میں آپ کے کرو کور پروسیسز بھی شامل ہیں تو ان کا آپٹومائزیشن بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ جسے کہہ کہ صرف یہ سوچ کے کہ اچھا جی کچھ بینک کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے یہ یہاں پر ایکچولی دیکھا گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جیسے جو ڈاؤن ٹرن آیا ہے تو اس میں بہت سے بینک ہیو بین فرینکلی کاٹ کاٹ آف ان کو جو اس چیز کے لیے وہ پرپیئر نہیں تھے اور دیکھا گیا ہے کہ اب بہت سے اس وقت بینکس اوبویسلی ود ناٹ ان کا جو اس وقت کنزیومر بینکنگ کا سیٹ اپ انہوں نے ڈریسٹیکلی کٹیل کیا گیا ہے دے آر سمپلی ویٹنگ اور یہ چیز اسٹیٹ بینک کی اس رپورٹ میں بھی بتائی گئی تھی کہ دے آر سمپلی ویٹنگ فر دا اکانومی ٹو ٹیک اے ٹرن ٹو کم اپ سو دیٹ اگین تو یہ جو ایک اپروچ ہے کہ ڈاؤن ٹرن میں آپ کرٹیل کر دیں یہ آئے ون مسٹ ہیز بڑی شارٹ ٹرم اپروچ ہے اور یہ جو ایک اگر پلیننگ کی گئی تھی اس کے اندر ایک آپ یہ کہہ کہ ناقص پلیننگ تھی اور اس کے اندر ان جو سکلیکل جو آپ موومنٹ کہتے ہیں اکانومی کی اس کو مدنظر نظر رکھنے گیا تھا اور اس وقت اگر آپ اس کو پیورلی بزنس فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جنہوں نے اپنے یہ ریسورسز کا کیے ہیں ان کے جو بہت سے فکسڈ جو ریسورسز جو آلیڈی وہاں پر پلیسڈ ہیں وہ تو اس کا مطلب وہ ویسٹیج ہو رہا ہے ان کا وہ اس کا وہ نہیں کر سکتے آج یا تو اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایون وہ جو ان کی آپریٹنگ کاسٹ ہے جس میں فکس کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے اور اس میں جو ویریبل کاسٹ تو انہوں نے چلیے کٹیل کر دی لیکن اگر فس کاسٹ کو آج وہ کٹیل کرتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ انڈو کرتے ہیں تو کل کو کیا کریں گے کیونکہ یہ سچویشن ایسی نہیں رہنی اور جیسے کہ ایلیمنٹ آپ کہہ کہ جو سائنس آنا شروع ہیں کہ دنیا میں جب اکانومک جو آپ کہہ سلو ڈاؤن تھا وہ سلو ڈاؤن ایکچولی اب ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اور جو ڈیولپنگ ڈیولپڈ اکانمیز ہیں ان کے اندر ایک طرح سے اب ریسیشن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے جب پاکستان پہ بھی آیا تھا پاکستان کی بینکنگ سیکٹر پہ بھی آیا تھا تو وہ امپیکٹ ظاہر ہے اب خیال ہے کہ جب کم ہوگا تو دوبارہ اپورچونیٹیز آئیں گی تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ بینک کس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں جب ہم اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ کی ایمرجنگ تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہم نے ایک مارکیٹ کو سٹ کیا کہ مارکیٹ کیا ہے ابھی تک ٹرینڈ کیا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ٹرینڈ کیا ہوگا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پاکستان کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں دیکھیں جب بیس کم ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس میں گروتھ ریٹ بہت آپ کو ہائی ملتا ہے لیکن کل کو جیسے جیسے یہ بیس بڑھے گی تو وہ گروتھ ریٹ کم ہوتا جائے گا دیکھا گیا ہے کہ یہ بیس چونکہ ایک لوئر بیس سے شروع کیا تھا تو اس میں گروتھ ریٹ بہت زیادہ تھا اور اس کی مثالیں ان کنٹریز میں ہیں کہ 20 -25 کا گروتھ تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سے دس سالوں میں یہ گروتھ ریٹ بیس بڑھنے کی وجہ سے دس بارہ سے پندرہ پرسنٹ کے رینج میں آ جائے گا جو کہ ایک سمپل ریتھمیٹیکل uh, آپ کہہ لیں کہ ایک فنامونا ہے تو پاکستان کا بھی ابھی بیس چکے وہ ہے تو اس میں گروتھ وہ ہے. آپ کو نظر آتی ہے لیکن ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کل کو جب یہ بیس اور ڈیموگرافک شفٹس کی ہم نے بات کی اور اربنائزیشن کی بات کی تو یہ کانسٹ سامنے آ جائے گا تو اب اپرچونیٹیز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے تو یہ گیا ہے ان ایمرجنگ میں وت دی تھ آفول اپلیکیشن ان پاکستان کیس ایز ویل کے جو بینک ہیں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں اس کی اسٹرینتھس کہاں لائے کرتی ہیں وہ ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کی اسٹرینتھس وہ ان کی ہیں جو کریڈٹ اسسمنٹ کی اسٹرینتھ تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اس اپرچونیٹیز کو ایکسپلائڈ کر سکتے ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب وقت کی ضرورت ہے اور ایون ڈیولپ کنٹریز نے اس چیز کو شروع کیا ہے اور اس کی ایکول اپلیکیشنس ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو ویلیو چین کا جو کانسیپٹ ہے اس کے آپ ویلیو چین کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں آپ سارے ایز اے بینک خود ہینڈل نہیں کر سکتے یو have to آؤٹ certain سرٹن تو اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جو کہ کنزیومر بینکنگ کی اپورچونٹیز کا ہے بینکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈسٹریبیوشن کی اور ان کی کریڈٹ اسیسمنٹ کی اور ان کی جو کیپیٹل جو ان کے پاس اویلیبل ہے کمپیٹیو ریٹس کے اس کو کمپلیمنٹ کریں ان, ان کے ساتھ جو دو, دوسرے پلیئرز ہیں اس مارکیٹ کے اندر یہاں پر جو ان ہم نے کنٹریز کی بات کی وہاں پر ایک فائنانس کمپنی کا کانسیپٹ اور ریٹیلرز کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ ہے ان اکانومیز میں جس میں انڈونیشیا ملیشیا اور تھائی لینڈ اور ٹو دا ایکسٹینڈ انڈیا بھی شامل ہے وہاں پر کے جو پاپولیشن ہے اربن اور خاص طور پر رورل وہاں چھوٹے چھوٹے سٹورز ہیں چھوٹے چھوٹا جو پورا ایک وائڈ اور بہت ایک جو سیٹ اپ ہے اس میں بینک اگر ایون فزیکلی بھی چاہیں اپنی برانچز سے وہ ان سب کو کیٹر نہیں کر سکتے تو اسٹینس کو کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈسٹریبیوشن کے اس کے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی بینکوں کو چاہیے کہ اپنی ان اسٹرینتھس کو کمبائن کریں اس اسٹرینتھس کے ساتھ جو ریٹیلرز کی اور فائنانس کمپنیز کے جو کہ لوئر اینڈ آف دا مارکیٹ کو ہینڈل کرتے ہیں یہاں اس چیز کا بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں فائنانس کمپنیز کا انفارچونیٹلی کانسیپٹ بہت نگیٹو ہے اور اس میں جو کچھ پچھلے دنوں پچھلے وقتوں میں ارلی مڈ نائنٹیز میں جو ایپیسوڈز ہوئے تھے اس کی وجہ سے ایک بہت نگیٹو ایک چیز ذہن میں آتی ہے فائنانس کمپنی کی حالانکہ یہ چیز نہیں ہے جو ایک ڈیولپڈ فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے اور جو انمرجنگ مارکیٹس میں نظر آتا ہے اس میں بینکوں کے ساتھ ساتھ یہ جو فائنانس کمپنیز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ان کا رول بہت پازیٹو ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ان کی ریگولیشن جو ہوتی ہے ریگولیٹری باڈیز جو ہوتی ہیں اور دوسرے ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں جو بینکوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ آپس میں جب کلوبریٹ کریں تو ضرورت جو ہے کہ ان اپرچونٹیز کو انکیش کرنے کی لوئر سیگمنٹ آف دا مارکیٹ لوور سیگمنٹ آف انکم آف دا پاپولیشن تو یہاں پر فائنانس کمپنی اور جو ریٹیلرز جو ہیں ان کا رول اہم ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ریٹیلرز ہیں اور یہ جو فائنانس کمپنیز ہیں ان کا جو ایک ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر بیس ہوتا ہے اس کو اگر ایک بینک ڈائریکٹلی اکوائر کرنے جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہوگا تو ان کے ساتھ جب وہ کلوبریٹ کریں گے جب ان کے ساتھ وہ ایک طرح سے کمائن ہوں گے اور اپنے اسٹرینتھس کو اور اپنے ریسورسز کو پول کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اونا آپ کہہ لیں کہ کاسٹ افیکٹو بیسس پہ ایک انڈائریکٹلی کسٹمر بیس اویلیبل ہو جائے گی تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس جو ہے وہ صرف اپنے دارے کار سے باہر بھی دیکھیں اگر پاکستان میں یہ چیز ابھی نہیں ہے کانسیپٹ ریٹیل اسٹورس کا یا چین آف اسٹورس کا یا فائنانس کمپنیوں کا لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جب ہوگی تو بینک کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے اور obviously within the regulation permitting from state bank of Pakistan as well as other regulatory bodies کہ بینک کس کس کے ساتھ کس حد تک کولوبریٹ کر سکتے ہیں یہاں جو مینشن کرنا ضروری ہے کہ جیسے جو فون uh, کمپنی جو موبائل کی ہیں ان کا ایک بہت عمل دخل ہو گیا ہے اس حوالے سے ایمرجنگ مارکیٹس میں اس کو بھی ہم آگے چل کے تھوڑا ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں پچھلے دنوں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ود دی اپروول آف ریگولیٹری باڈیز ایک میجر فون uh, جو موبائل فون آپریٹر ہے انہوں نے ایک جو بڑا ایکٹیو مائیکرو فائنانس کا انسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر اسٹیک اپنا ایک طرح سے ڈالا ہے ان کی ایکوٹی لی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک پہلا ایگزامپل پاکستان میں سامنے آیا ہے اس قسم کا کہ اس کولوبریشن سے ایک طرح سے نئی اپرچونٹیز لوگوں کے لیے نئے ایگزامپلس اور لوگوں کے لیے نئی ایونیوز کھلیں گے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کمرشل بینکنگ سیکٹر ہے وہ بھی کس حد تک رسپانڈ کرتا ہے اس نیڈس کو اچھا یہاں جب اس چیز کی ہم بات ڈسٹریبیوشن اسٹرینتھ کے اس کی کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے جو کریڈٹ اسسمنٹ ہے اٹس اے ٹیکنیکل جاب اٹس اے پروفیشنل جاب بینک شوڈ آبویسلی سجیسٹ کیا جاتا ہے should ناٹ آؤٹ سورس دیز جہاں ضرورت ہے کہ وہ کسٹمر ایکوزیشن کے لیے کسٹمر بیس بنانے کے لیے ریٹیلرز ہیں یا اسٹورز ہیں ان کا ہیلپ لیں لیکن یہ جو ایریا ہے اس کو وہ اپنے حد تک محدود رکھیں جب یہ ڈسٹریبیوشن اس قسم کی ہوگی اور ایکچولی جو ڈیلیوری اور ڈسٹریبیوشن آف پروڈکٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ بینک نے پھر اپنی برانچز پہ رلائی کرنا ہے بلکہ جو دوسرے چینلز ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور یہ جو ایک چینز ہیں اور یہ جو ایک پلیئرز ہیں اس پورے اس کے اندر ریٹیل آپ کہہ لیں کہ جو سیکٹر میں ان کی جو اسٹرینتھس ہیں جو اس کو کمبائن کر کے بینک ان سے ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں تو لینڈنگ کیپیبلٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ضرورت ہے کہ اکنامکلی ایفیشنٹلی اور وہ جو کہ کنزیومر کو ایکسیپٹیبل ہو وہ چیز آپ کریں اس کولوبریشن کے ساتھ اس میں صرف وہ آسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بینک نے صرف اپنا اینگل پروفٹ کا یا اس کا دیکھنا ہے لیکن جب آپ اس طرح کمبائن کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کی ریچ بھی بڑھ جائے گی اور وہ جو پوٹینشل ہے کنزیومر بینکنگ کا وہ بھی ایک طرح سے آپ کے سامنے آئے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے اور جو کہ ان ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر ایکچولی پریکٹس بھی ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بینک اسی گون سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو کریں بعض دوا بینک کو بالکل اپنے اگر اسٹرکچر چینج کرنے میں یا ان کے سیٹ اپ میں دشواری ہو رہی ہے تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ سارٹ آف اینٹیٹی اسٹیبلش کرتے ہیں سبسیڈیری اسٹیبلش کرتے ہیں ان آڈر ٹو کیٹر ٹو دیز تھنگس یہ بھی ظاہر ہے پاکستان میں اگر اس کی اپلیکیشن ہے اگین اس کو ہمیشہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو غلط اس پہ نہ کیا جائے ریگولیشن پرمٹنگ جو موجودہ پاکستان کا جو بینکنگ لاز ہیں جو کہ دوسرے جو کمپنی آرڈیننس ہیں اور ایس سی سی پی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھے ہوئے اور یہ وہ باڈیز ہیں جو کہ الحمدللہ پاکستان میں کافی ایکٹیو ہیں اور انہوں نے بھی جو اسٹیپس لیے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا انٹیسپیٹ نہیں کرتے جو ہمارے ارد گرد جو فنامنا ہو رہا ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز میں اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ویسے بھی بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی بڑی اچھی ہیلدی ریٹنگ ہے اور بڑا ریزیلینٹ ہے اور اس میں بہت میجر کانٹریبیوشن ظاہر ہے اس میں ریگولیٹری باڈیز انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک کا ہے اور اس کو باقاعدہ اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے ایز اے رول ماڈل تو ان سب کو مد رکھتے ہوئے جب اگر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ریگولیشن کو آپ اوورلوک uh, نہیں کر سکتے ان میں بار بار کہا گیا ہے کہ جو انٹائی منی لانڈرنگ کے وائی سی یہ سارے جو آسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے کیونکہ جب آپ کولوبریشن کی بات کریں گے جب آپ سٹورز کی یا فائنانس کمپنی کے جو کانسیپٹ کو اگر پاکستان میں نہیں ہے لیکن کسی اور فارم میں آتا ہے تو اس میں ان چیزوں کو بہت اسی اپنے نے اہمیت کے ساتھ سامنے رکھنا ہے اس کو آپ اوور نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے جو کے وائی سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا این ٹائی منی لانڈرنگ کی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ذمہ داری بینک کی بھی اس حوالے سے ہوگی کہ جی آپ نے اس میں کیا کیا تو ایک تو چیز یہ ہو گئی اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سی جو گلوبل فائنانس کمپنیاں ہیں وہ بھی اس میں بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں وہ جن کا ڈائریکٹ بینکنگ سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ باہر کے ریگولیشن اس قسم کے ہیں کہ دیر سم جائنٹس وہ بڑی انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ کمپنی ہے لیکن انہوں نے اپنے ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ فائنانسنگ کیپٹل اینٹیز بنائی ہیں جو کہ دے اون رائٹس ون آف دا فائنانسنگ کمپنی ان انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ وہ ایشیا میں بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے تھا لینڈ میں جو ایک بہت بڑا میجر آپ کہہ لیں کہ وہ جو چین آف اسٹورس تھی ان کے کریڈٹ کارڈس کی انہوں نے ایک طرح سے وہ خرید لی ہے پھر انڈیا میں جو ان کا میجر بینک ہے ان کے ساتھ انہوں نے کی ہے تو یہ چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ ایون گلوبل اگر پلیئرز پاکستان کے جو کنزیومر بینکنگ کے جو کمرشل بینکنگ سیکٹر کے جو وہ ہیں اگر وہ اس میں رسپانس اچھی شو کریں ان کا جو اگر اس جو پاکستان میں نیڈز کے حوالے سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ کنزیومر بینکنگ کے نیڈز پوٹینشیل uh, بہت زیادہ ہے تو وائی ناٹ اٹریکٹ دوز فورن جس میں آپ کو سب سے ایڈوانٹیج ہوگی کہ ان کا ایک تو کیپٹل یہاں پر انجیکٹ ہوگا آپ کی اکانومی کے اندر ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور ایک ہیلدی جنریشن ہوگی اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اکارڈنگ ٹو ڈی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو لوکل وہ بھی آپ کو پروفیشنل جو ان کی نالج ہے وہ ہیلپ کرے گی اینڈ ان اے وے اٹ از گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی ہیلپ دا ہول بینکنگ فائنینشیل اینڈ آور اکنامک سیکٹر تو جو یہ کولوبریشن کی جب ہم نے بات کی تو ہمیں اس چیز کے لیے اوپر ہونا چاہیے اور ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس میں کافی ریسپانسیو ہیں اگر وہ دیکھتی ہیں وداؤٹ جیپرٹائزنگ دی انٹرسٹ آف دا لوکل پلیئرس دے آر آلویز انکریجنگ دا فورن پارٹیسپیشن فورن انویسٹمنٹ جس کو ڈی ایف آئی بھی کہتے ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ اس کی ضرورت ہے ہمیں ظاہر ہے ہماری کنٹری کی ضرورت ہے ہماری اکانومی کی ضرورت ہے تو اس کو جب اگر ہم اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ جو کنزیومر بینکنگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں ہمارے یہاں وہ کس طرح ایک انڈائریکٹلی ہیلپ کریں گی دوسری سیکٹرز میں اس کی گروتھ میں آپ کے اوورال پروڈکٹیوٹی میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کو جب ہم اس طرح دیکھیں گے تو پھر اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس میں کس حد تک اچھا اس میں جو ضرورت اہم ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی سٹرکچرل چینجز کی وہ بالکل ضروری ہیں کیونکہ سٹرکچرل چینجز کو لائے بغیر یہ چیز آپ کہہ لیں کہ طریقے پر نہیں ہو سکتی یہ ٹیمپریری بیسس پہ نہیں ہو سکتی اٹس گوئنگ ٹو بی اے آن گوئنگ پروسیس پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے جو پاکستانی بینکنگ جو سناریو ہے جو پاکستانی بینکنگ لینڈسکیپ ہے کیونکہ یہ کنزیومر بینکنگ ان اے وے شروع کی گئی ہے ارلی 2000 میں اور اس کے اندر کافی جو ایکٹیویٹیز بڑی تھی جو اب کے سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں اس کے اندر ہماری جو پاپولیشن کی جو ڈیموگرافک شفٹس ہیں جو اربنائزیشن ہے لائک like انڈیا اگر ہم بار بار اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کامن ہیں اور ہم نے اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے اس سے بہت سے لیسن لینے جو آ انشاءاللہ اگر ہمارا ٹاپک ہوگا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بینکوں کو بھی پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور ان اپرچونٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہم نے جب بات کی کی ہم نے بات جب پلاننگ کی کی تو ضرورت اس چیز کی ہے یہاں جو ہمارے بگ پلیئرز ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں جن کے پاس ہیوج ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے فزیکل برانچیز ہیں ان کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ میجر آف دا برانچز فرینکلی آر ناٹ ایون آن دا بریک ایون لیول تو ان بینکوں کے لیے یہ انسینٹو ہے کہ اس وش سرکل کو کہ جو ان کی وہ برانچز جو کہ رورل ایریاز میں ہیں جو بریک ایون نہیں کرتی ان کو کس طرح آپ Uh, اپنی ان کی امپرومنٹ کو ان کی پرفارمنس کو جو فائنینشیل ہے اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور جو ٹریپ ہے ان کا جو وش سرکل ہے ناٹ ٹو بریک ایون اس کو کس طرح آپ اوور کم کر سکتے ہیں تو ان جب سب چیزوں کو مدنظر نظر رکھیں گے تو جو ذمہ داریاں آپ کہہ لیں کہ یا آپ یہ کہہ کہ جو ان کے اوپر ایکسپیکٹیشنس ہیں ہمارے بینکس کے ساتھ وہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور اس میں اب تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کانسیپٹ ہے بینکنگ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس چیز کو ہائی کیا تھا کیونکہ اب بینکنگ ان اے وے ایکسپٹ جسٹ ون بینک از ان دا پرائیویٹ ہینڈس اور پرائیویٹ ہاتھ میں جب کوئی بھی انڈسٹری ہوتی ہے تو ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر فریڈم آف ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر دوسرے پریشرز نہیں ہوتے جو کہ بعض دفعہ جو کہ پبلک سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایڈوانٹیجز ان کے ساتھ ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کو اپنے uh, داروں کے اندر کلچر چینج لے کے آئیں اسٹرکچر چینج لے کے آئیں اور اس جو ایمرجنگ اپرچونیٹیز ہیں ان کو ان کیش کرنے کی کوشش کریں یہ جب ہم نے دیکھا تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا یہ بہت ایک وائڈر ہم نے ویو لیا ہے کنزیومر بینکنگ اپرچونیٹیز کا ان دا ایمرجنگ مارکیٹس انکلوڈنگ پاکستان اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اب آگے چل کے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس سیکٹر کے اور اس سیکٹر سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور انڈین بینکنگ لینڈسکیپ این دی کانٹیکسٹ آف کنزیومر بینکنگ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ٹل سچ ٹائم ایک جو اس وقت ہمارے پاس ٹاپک ہے جو ہم نے آپ کو اگر یاد ہو ایک اس میں کیا تھا فائنانس سے ریلیٹڈ ہے اور لیٹس سپینڈ فیو منٹس آن دس ایز ویل وہ یہ ہے کہ فوڈ آف تھاٹ فائنانس کے حوالے سے واٹ از دیٹ فوڈ تھاٹ ہم نے ایک لیکچر میں آپ کو فوڈ آف تھاٹ یہ دیا تھا کہ یہ جو فائنانس ہے یہ کیا چیز ہے کیا یہ اٹس لائک اے جنک فوڈ اور لائک اے امپورٹنٹ ایلیمنٹ وی ہیو الیکٹریسٹی تو اس میں یہی بات طے ہوئی تھی کہ ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے اٹس اے جنک فوڈ اٹس ناٹ نیسسری لائک کیونکہ یہ وہ جنک فوڈ جو ہوتا ہے جو ایک ہیبٹس ہو جاتی بیڈ ہیبٹس ہوتی ہے اس میں نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی تو یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور اس میں جن جو ایک اکانومسٹ ہیں جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں جو کہ پہلے آئی ایم ایف کے اندر ان کے اکانومسٹ تھے اور اس کا آپ بہت ایکٹیولی اس موجودہ فائنینشیل سسٹم کے بہت آپ کہہ لیں کہ پرومیننٹ کریٹک ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو موجودہ فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر بہت فلاز ہیں اور اس کے اندر بہت خامیاں ہیں اور اگر ان خامیوں کو آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا نظر انداز نہیں کرنا تو یہ جو مڈ ٹو تھاؤزینڈ سیون کا کرائسس سامنے آیا تھا فائنینشیل جس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا یہ دوبارہ آ سکتا ہے ان کو اس چیز کا بھی اب خدشہ ہے کہ اگر ریکوری سامنے آ رہی ہی ہے تو جو فائنینشیل سیکٹر میں ریفارمز ان اے وے انٹروڈیوس ہو رہے تھے کہ کہیں دوبارہ ان کے اندر سے فوکس ہٹ نہ جائے تو یہ اس فول آف تھاٹ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عام تاثر یہ ہے کہ جو فائنینشیل انڈسٹری ہے اور اس کا گروتھ میں کو ہے یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یا یہ پرٹیکولر یہ جو پروفیسر ہیں ایم آئی ٹی کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خیال ہے یہ غلط ہے اس کے اندر جب وہ مثال دیتے ہیں کہ جب آپ فائنینشیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں ان ریلیشن ٹو جی ڈی پی کہ جی اتنے جی ڈی پی کا حصہ ہے یہ پہلا ان کا آرگومنٹ ہے جو اس گروتھ کے نظریے کو نگیٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو صرف ایگریگیٹ کا آپ حصہ بناتے ہیں آپ یہ کہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریگیٹ ہے یہ جو نمبرز ہیں یہ ایکچولی جی ڈی پی گروتھ میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کا کنٹینشن ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایگریگیٹ ہیں کہ جی سرٹن پرسنٹیج آف سے دا کریڈٹ ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی اٹ ڈز ناٹ ایکچولی سپورٹ دا ویو کہ اٹ از انہانسنگ دا جی ڈی پی تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایگریگیٹ کی حد تک ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو یہ کہیں کہ جی جو امریکہ میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت فائنینشیل سیکٹر کا جو کانٹریبیوشن کہہ لیں یا فائنینشیل سیکٹر کا جو حصہ ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا وہ یہ آرگو کرتے ہیں کہ اگر یہ آٹھ پرسنٹ ہے آٹھ کے بجائے اگر یہ چار ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا تو دے ہیو اے ویری ویو دس اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ سے اگر چار بھی ہو جائے گا ان کے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرا جو ان کا آرگومنٹ ہے فائنانس کے حوالے سے اور ان او فرانس کے اس موجودہ فائنینشیل سسٹم کے اگینسٹ ایک چیز یاد رکھیے اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فائنانس کو پر سے نگیٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ فائنانس کا جو انٹر انٹرمیڈیری کا فنکشن ہے کہ یہ بورس کو سیورس کو ایک طرح سے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں اکانومی کو وہ, وہ اپنی جگہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیکٹر نے جو کرائسس کے دوران سامنے چیز آئی ان کا سائز وکیم ٹو بگ وہ ہم تیسرا پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے دوسرا کا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جو گروتھ کا اور فائنانس کا کو ریلیشن ہے کوزیشن نہیں ہے یہ جو ہم دوسرے پوائنٹ یا ان آپ کہہ لیں کہ یہ جو کازش جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کو ریلیشن ہے یہ جو ریچر کنٹریز میں جو زیادہ فلوز ہوتے ہیں جی ڈی پی کی طرف اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ کاز کرتے ہیں جی ڈی پی کی اس کو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اور جو فائنانس اس کا کوریلیشن ضرور ہے لیکن یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ فائنانس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھتی ہے تو یہ ان کا ایک دوسرا بڑا اسٹرانگ کہہ لیں کہ پوائنٹ آف سے ایک آرگومنٹ ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے لیڈنگ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فائنانس کا جو سیکٹر ہے اگر وہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے تو اٹ از ایڈنگ ٹو دا وہ کہتے ہیں اس میں کوئی لینئر جو ہے نا لنکیجز نہیں ہے کہ اچھا جی فائنانس سیکٹر اگر امپروو کر رہا ہے گرو کر رہا ہے اس کے نمبرز امپروو ہو رہے ہیں تو آپ کی جی ڈی پی بھی بڑھ رہی ہے بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے اور پرسپیکٹیو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک ہے اور ایٹ دا مومنٹ اس کی کافی جو وہ ہے اور یہ جو جن آتھر جو ایم آئی ٹی کے پروفیسر ہیں ان کا بلاگ بھی ہے آ, بیس لائن سیناروں کے حوالے سے اور جب ہینڈ آؤٹ جو آپ کو ملیں گے اس میں اس کا ریفرنس ہوگا لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف کنزیومر بینکنگ ایز اے آف بزنس یہ میں آپ سے ایک طرح سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بلاگ کو آپ ضرور وزٹ کریں اور اس کے اندر جو اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کے اندر جو بہت سارے فائنینشیل ٹرمز ہیں ان کو لے مین کے حوالے سے ایکسپلین کیا گیا ہے فائنینشیل آسپیکٹس کو فائنینشیل کانسیپٹس کو اور کا یہ ہے کہ اس کو جو عام آدمی جس کو فائنانس اور بینکنگ کا نہیں پتا وہ بھی اس چیز کو سمجھ پائے تو یہ بہت رچ سورس ہے فار انڈرسٹینڈنگ آف دا فائنانشیل بینکنگ اینڈ اکنامک اور جو اگر اس کو جو ریگولرلی فالو کرتا ہے اس کی آپ کہتے ہیں بڑی انریچمنٹ ہوتی ہے اس کی لرننگ کے اندر تو ایک تو ان کا دوسرا جو کریٹیسم یہ ہے تیسرا ان کا کرٹیسزم یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ناؤ فائنانس از ٹو بگ ٹو فیل جو پچھلے دنوں امریکہ کے چند بڑے بینکوں کو بیل آؤٹ کیا گیا اور اس کے اندر یہ آرگومنٹ دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے خاص طور پہ جس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ جی ٹو بگ ٹو فیل کہ جی اگر فیل ہو گیا تو پوری اکانومی کو کر جائے گی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک فیلسی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کا سائز اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ آپ کے لیے ورڈن بن جائے اور پھر تو وہ آپ کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں پھر وہاں پر بڑی پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی آ کہ اچھا جی جو ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بن جاتا ہے اور اس چیز کو پھر وہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ٹو بگ ٹو فیل کا جو ایک تیسرا جو ان کا کرٹیسم ہے وہ اس کو بائے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی یہ چیز جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور یہ کیما کرتی ہے ویکنیسز کو اور اس کا صرف سائز کا بڑا ہونا اس چیز کی ایک طرف سے وہ نہیں ہے گارنٹی کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اور یہ مڈ 2007 تھاؤزنڈ اور سبسیکوینٹ ایونٹس نے اس چیز کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے پروف کیا اور ایویڈنس آن آل ریکارڈ کہ سائزز ہی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں لیکن اس کرٹیزن کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ان کے فیور میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائنینشیل انوویشن لے کے آتے ہیں فائنینشیل انوویشن سے جو ہوتا ہے کہ جی سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ بھی ان کا بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس جو آتھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ فائنینشیل انویشن نے ایکچولی پاپولیشن کی ویلفیئر میں ہیلپ کی ہو یا ایکچولی کوئی کانٹریبیوٹ کیا ہو اس میں ویلیو ایڈیشن میں تو یہاں پر فائنینشیل انویشن کو بھی وہ بہت کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل جو انویشن کی گئی ہیں اس میں صرف مخصوص جو انڈسٹری کے پلیئر تھے ان کو فائدہ ہوا ان کے اپنے بینیفٹس ہوئے جس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو انوویٹو فائنینشیل پروڈکٹس کی بات ہوئی سیکورٹائزیشن کی بات ہوئی اور دوسرے جو سب پرائم مارگیج کے حوالے سے جو کریڈٹ ڈیٹ ساپس کی بات ہوئی کہ یہ وہ جو انوویٹو پروڈکٹس تھے یہ ایک مخصوص طبقے کی بینیفٹ کے لیے تھے اس میں عام پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہاں پر جب ہم فائنینشیل انوویشن کی بات کرتے ہیں تو آئیے ہم یہ ایک الٹرنیٹ ویو بھی لیں کہ جو فیور میں کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل انوویشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل انوویشن نے کسی حد تک کریڈٹ کے جو ایریا کو جو ہے نا ایک طرح سے ڈیموکریٹائز کر دیا ہے کہ جیسے ڈیموکریسی ہوتی ہے نا کہ کریڈٹ ہیز بین میڈ اویلیبل ڈیو ٹو فائنینشیل انوویشن سو دیٹ لوگ جو پہلے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے وہ اویل نہیں کر سکتے تھے وہ بھی اب تو ان کا خیال یہ ہے کہ کریڈٹ نے اس چیز کو ایک عام آدمی تک پہنچانے میں مدد کی ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فائنینشیل انوویشن کی وجہ سے وہ جو کنزیومرز ہیں وہ اسموتھ آؤٹ کر دیتے ہیں اپنی کنزمپشنس اور جو امپیکٹ ہوتا ہے ایک ڈاؤن ٹرن کا اتنا نہیں ہوتا تو یہ فوڈ آف تھاٹ اس کچھ خیالوں کے ساتھ اب ہم اس لیکچر کے آخر میں آتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اگلی لیکچر میں کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ انڈین بینکنگ کنزیومر لینڈ اسکیپ کو جو ڈسکس کریں اور اس کے بعد جو ہم جو ایڈیشنل فور بلین کی جو بات ہو رہی ہے اس کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں تو تیل سچ ٹائم اللہ حافظ